نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے ورآئیتا الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربک و استغفر تو اپنے پروردگار کی کے ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے